آج کے سبق میں چار چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں کچھ اصول بتلاؤں گا اور ان کو مختصراً سمجھاؤں گا پھر اس کے بعد جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ یہ دنیا قدیم ہے یا حادث ہے اس کے بارے میں بے شوگی لیتے ہیں اور تیسرے نمبر پر پھر یہ کہ اگر یہ دنیا حادث ہے تو اس کا موجد خدا ہے اس کے بارے میں عقلی طور پر کچھ بحث اور چوتھی بحث یہ ہوگی کہ اللہ ایک ہے ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتا یہ چار باتیں اگر دماغ حاضر رہے گا تو سمجھ میں آ جائے گا اور اگر دماغ غائب ہوا تو پھر شاید آج کا سبق سب سے زیادہ بورنگ سبق ہوگا تمہارے لیے یہ سمجھ میں آ تو دماغ حاضر ہے اصول نمبر ایک کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا یہ اس چیز کے باطل ہونے کی دلیم نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہیں نہیں یا وہ باطل ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی نے زندگی بھر کبھی جہاز نہ دیکھا اور تم اس کو کہو کہ یہ گاڑی کی طرح کشتی کی طرح ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑتی ہے اور وہ انسان ایسا ہو کہ اس نے کبھی نہ اس کے بارے میں تصور کیا ہو نہ اس کو دیکھا ہو وہ اگر کہے کہ جی یہ جی چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا مجنع لوہا جو ہے یہ آسمان میں کیسے اڑتا ہے تو یہ اس جہاز کا اس کی سمجھ میں نہ آنا یا اگر کسی نے ٹرین وغیرہ کو نہ دیکھا ہو تو اس ٹرین کا اس کی سمجھ میں نہ آنا یا اگر کسی نے شپ کو اور بڑی جہاز وہ سمندری کو نہ دیکھا ہو تو ان کا اس کی سمجھ میں نہ آنا یہ ان چیزوں کے نہ ہونے کی یا باطل ہونے کی دلی نہیں یہ اصول سمجھ میں آ گیا دوسرا اصول یہ ہے کہ جو چیز عقلا ممکن ہو عقل مانتی ہے کہ یہ چیز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی اور جدید نقلی یہ بتلا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ چیز واقع ہوئی ہے یا واقع نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں اس دلی نقلی کو ماننا ضروری ہے عموماً دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں دنیا میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں وہ چیزیں تین طرح کی ہی ہوتی ہیں ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ عقل کہتی ہے کہ یہ چیز لازمن واقعی ہوئی ہے یعنی وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کو عقل بھی مانتی ہے اور نقل بھی مانتی ہے مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ ایک دو کا آدھا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ لازم الوقوع ہے اور اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے دوسری چیز ایسی ہے کہ وہ لازم النفی ہوتی ہے کہ اس کا انکار ضروری ہوتا ہے دوسری چیز کیا ہے وہ لازم النفی ہے اس کا انکار ضروری ہوتا ہے مثلا اگر کوئی آدمی کا کہ دو اور چار ہی جی سیم ہوتے ہیں یا ایک اور دو سیم ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی نفی ضروری ہے اس کا انکار ضروری ہے اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ایک کی گنتی ہو اور دوسری طرف دو کی گنتی ہو اور یہ کہا جائے کہ یہ دونوں برابر ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی اطلاع یعنی اس کا واقع ہونا یا واقع نہ ہونا نقل پر موقوف ہو عقل ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا واقع ہونا یا واقع نہ ہونا یہ کس پر موقوف ہو نقل پر موقوف ہو تو جو اس کا ناقد ہوگا اگر اس ناقد کے بارے میں ہمیں کوئی ابتدا نہ ہو تو یہ اس ناقد کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے جو اس چیز کے بارے میں خبر دے گا اگر اس کے بارے میں ہمیں ابتدا نہ ہو کہ وہ ہے یا نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو اس خبر کا نہ ہونا یہ اس ناقد کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے کہہ دیا کہ بلک بن کی جتنی زمین ہے جتنی زمین ہے کی زمین سے یہ چھوٹی ہے, کی زمین کا بڑا ہے اب یہ ایسی چیز ہے کہ آکلن ہو بھی سکتی ہے اور آکلن نہیں بھی ہو سکتی لیکن یہ ہمیں کون بتلائے گا یہ وہ لوگ بتلائیں گے کہ جو اس زمین کے ناپنے کا کام کرتے ہیں یہ کون بتلائے گا وہ انسان بتلائے گا وہ لوگ بتلائیں گے جو اس زمین کے ناپنے کا کام کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ خبر تو مل گئی کہ پریشن کی زمین یہاں کی زمین سے بڑی ہے لیکن اب اس کی تصدیق موقع ہے اس آدمی کی رپورٹ پر کہ جو یہ کام کرتا ہے تو اب اگر اس آدمی کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ پریشن میں ہے یا یہاں بلکبن میں ہے یا کسی اور جگہ ہے, ہے یا نہیں تو ہمیں اس کا پتہ نہ ہونا یہ اس بات کی درد نہیں ہے کہ وہ آدمی نہیں ہے اور جب اس نے ہمیں اس کی رپورٹ دے دی جب اس نے ہمیں اس کی رپورٹ دے دی کہ وہ ہے جب اس نے ہمیں اس کی رپورٹ دے دی کہ وہ موجود بھی ہے اور اس نے زمین ناپ بھی دی اور یہ بھی بتلا دیا کہ واقعی کی زمین یہاں کی زمین سے بڑی ہے تو اب اس نقد کو ماننا ہمارے ذمہ فرض ہے تو وہ بات کہ آقداً اس کا واقع ہونا اور واقع نہ ہونا دونوں ممکن ہو اگر دلیل نقلی سے اس کا ہمیں پتہ چل جائے تو پھر اس کا ماننا فرض ہوتا ہے تو اسی طرح وہ خبریں کہ جن کا واقع ہونا اور واقع نہ ہونا دونوں امکانات ہیں اگر دلیل نقلی یعنی قرآن اور یا حدیث کے ذریعے سے ہمیں اس کا پتہ چل جائے تو اس کا ماننا کیا ہوگا فرض ہوگا یہ اس سمجھ میں آ گیا اچھا تیسرا اصول مفاد یاقی اور چیز ہے اور مصطب ہونا اور چیز ہے ان دونوں کو مکس اپ ہونا چاہیے محال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ناممکن ہے اور مصطباد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بعید الفقوع ہے ایسے عموماً ہوتا نہیں ہے عادت کے خلاف ہے عادت کے خلاف ہے اور محال کا مطلب کیا ہے کہ وہ ناممکن ہے وہ نہیں ہو سکتی تو محال ہونا اور چیز ہے اور مستب ہونا اور چیز ہے کسی چیز کا واقع نہ ہونا یہ جی اور چیز ہے اور کسی چیز کا سرے سے محال ہونا یہ جی اور چیز ہے یہ دو چیزیں الگ ہیں اور محال کا دوسرا نام کیا ہے ممتنی الوقوع کی وہ چیز واقع نہیں ہو سکتی جیسے کہ اس کی مثال ابھی گزری کہ ایک اور دو کے بارے میں اگر کہا جائے کہ یہ دونوں برابر ہیں تو یہ کیا کہا جائے گا کہ یہ محال ہے ایسے نہیں ہو سکتا لیکن جو چیز مستبعد ہے یعنی بعید الوقوع ہے عادت کے خلاف ہے عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے مثال کے طور پر روسا علیہ السلام کی لاٹھی کے سام بن جانا یہ عادتن کیا ہے محال ہے یاد علیہ السلام کے لیے اونگنی کا پتھر سے نکلنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا وغیرہ وغیرہ یہ جی چیزیں بعید الوقوع ہیں کہ عادتاً ایسے ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور ہوتا نہیں ہاں کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو اگر اس طرح کی کوئی خبر ہمارے سامنے آ جائے کہ جو محال تو نہ ہو لیکن مستبعد ہو تو اس کا انکار اس وقت صرف اس بنا پر جائز نہیں ہے کہ یہ بعید الوقوع ہے اس کا انکار صرف اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ یہ بعید القوع ہے اس کے انکار کے لیے دوسرے قرائن کا ہونا ضروری ہے اس کے انکار کے لیے کس کا ہونا ضروری ہے دوسرے قرائن کا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اچھا چوتھا اصول کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا مشاہد اور محسوس ہونا ضروری نہیں ہے کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا آنکھوں سے نظر آنا آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہو یا حص سے یعنی کان سے زبان سے ہاتھ وغیرہ سے اس کو محسوس کیا جائے تو اس کا مخصوص ہونا یعنی ہواز کے ذریعے سے اس کا محسوس کیا جانا یا اس کا مشاہد ہونا یعنی آنکھوں سے اس کا نظر آنا یہ ضروری نہیں ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی عموماً دنیا میں جو چیزیں واقع ہوتی ہیں ان کے ماننے کے یا ان کے ثابت کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ مشاہدہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مشاہدہ کہ آنکھوں سے نظر آئی اور ہم نے دیکھ دیا جیسے ابھی سنو تمہیں نظر آئے کی برس رہی ہے دی تم نے دیکھ دیا دوسرا ہے مخبر صادق کہ کوئی سچا آدمی اس بات کی خبر دے کہ یہ کام اس طرح ہوا ہوا ہے کوئی سچا آدمی اس بات کی خبر دے کہ تم یہ کام اس طرح مثال کے دو پر اب ٹاؤن سے کوئی استاد آ جائے تمہارا اور جس کے بارے میں تمہیں یقین ہو کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور اس کی پوری زندگی سچ کے ساتھ گزر رہی ہے اور وہ آ کے کہے کہ میں نے وہاں ٹاؤن میں دیکھا کہ دو بندوں کی لڑائی ہوئی یا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ٹرین جو ہے وہ کینسل ہو گئی وغیرہ اس طرح کی کوئی خبر دے دی تو یہ محبر صادق ہے یہ دوسرا ذریعہ ہوتا ہے اور تیسری چیز ہے استدلال یاقدی تیسری چیز کیا ہے استدلال یاقدی مثال کے طور پر تم نے روشنی کو دیکھا دن کیوں روشنی کو تو اس سے تمہیں پتہ چلا کہ ابھی دن ہے اس لیے کہ سورج موجود ہے سورج کیوں موجود ہے اس لیے کہ روشنی ہے اور روشنی جو ہے یہ سورج کی وجہ سے ہے تو اس کا پتا تمہیں کیسے چلا عقل سے تو یہ تین ذرائع ہوتے ہیں کسی چیز کے ثابت کرنے کے تو اس میں مخبر صادق کا ہونا بھی ہے اس میں مشاہدہ اور محسوسات کا ہونا بھی ہے اور اس میں عقل کا ہونا بھی ہے تو لہٰذا اگر کوئی خبر ہمارے پاس ایسی آ جائے کہ ہم مخبر صادق یعنی دنیا میں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا تو اسی طرح کی خبر اگر کوئی پیغمبر ہمیں دے دے تو اس کا ماننا بھی ضروری ہے چاہے وہ ہمارے مشاہدہ میں وہ چیز ہو یا مخصوصات میں ہو یا نہ ہو مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خبر دے دی کہ قومی آٹھ پر عذاب نازل ہوا قومی سمود پر عذاب نازل ہوا قومی دودھ پر عذاب نازل ہوا ان کے قصے ہمیں سنا دیے تو اب یہاں پر مشاہدہ تو نہیں ہے عقل بھی نہیں ہے لیکن چونکہ کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے صرف یہ دو ذرائع کافی نہیں ہیں بلکہ مخبر صادق بھی اس کا ایک انتہائی مسند ذریعہ ہے تو چونکہ یہاں پر ایک سچا مخبر ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے تو اس کا ماننا بھی ضروری ہے یہ بھی سمجھ میں آگے اچھا پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ چیز جو خالص نقلی ہو وہ چیز جو خالص نقلی ہے اس کے بارے میں یہ مطالبہ کرنا کہ اس کو عقل سے ثابت کر دو یہ جائز نہیں ہے جو چیز خالص نقل سے چلتی آ رہی ہے اس کے بارے میں یہ مطالبہ کرنا کہ یہ عقل سے ثابت کر دو تو یہ جائز نہیں ہے یہ جی؟ اس لیے کہ وہ منقول محض ہے اور منقول محض کی بنیاد عقل کو بنایا ہی نہیں جا سکتا مثال کے دو پر اگر تمہیں کسی نے خبر دی کہ سکندر ایک بادشاہ گزرا ہے دارا ایک بادشاہ گزرا ہے دونوں ایک زمانے کے تھے اور دونوں میں لڑائی ہوئی تھی اب اگر تم کہو کہ اس کو عقل سے ثابت کرو خبر تو نقل کی ہے نا اور تم کہو کہ اس کو عقل سے ثابت کرو تو یہ مطالبہ تمہارا جائز نہیں ہوگا کیوں جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ کہے گا کہ اللہ کے بندے یہ خبر ایسی ہے کہ اس کو تاریخ میں پڑھو اس کو اخبارات وغیرہ میں پڑھو کتابوں میں پڑھو یہ خبر وہاں ہوتی ہے اس کو عقل سے تم کہاں تلاش کر دو تو اسی طرح اسلام کی بھی وہ خبریں جو خالص منقول محض ہیں جو وحی ہی کے ذریعے سے آئی ہیں ان کے بارے میں یہ مطالبہ کرنا کہ ان کو عقل سے ثابت کر دو یہ بھی جائز نہیں جب دنیا کی اس طرح کی منقولات محض میں عقل کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا تو وحی کے بارے میں بھی یہی اصول چلے گا یہ بات سمجھ میں آگے اچھا آخری دو اصول دلیل اور نظیر زوا کے ساتھ زال کے ساتھ میں یہ دو الگ چیزیں ہیں اگر کوئی آدمی کوئی دعوی کرے تو اس دعوے پر اس سے دلیل کا مطالبہ تو جائز ہے لیکن نظیر کا مطالبہ جائز نہیں کہ اس کے مثل ہمیں پیش کر کے دکھاؤ اس کا مطالبہ جائز نہیں یہ سمجھ میں آگے طور آج کل ایک نیا قانون پاس ہوا ہے نا ایک مفیدنے والا قانون اگر کوئی آدمی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں بیٹھ کر کہے کہ انگلینڈ والوں نے اس قانون کو ابھی پارلیمنٹ میں پاس کیا ہے تو اب تم اس سے ہی تو کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس پر پروف پیش کرو دلیل پیش کرو دلیل جس کو ثبوت کہا جاتا ہے تو اس پر پروف اور ثبوت پیش کرو دلیل پیش کرو تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو وہ تمہیں وہ نیوز پیپر وغیرہ دکھائے گا یا اگر وہ نیوز میں محفوظ ویڈیو وغیرہ تو وہ تمہیں دکھا دے گا کہ یہ جی اس کا پروف ہے یا ان لوگوں کے بیانات وغیرہ تمہیں دکھا دے گا لیکن اگر تم کہو کہ نہیں ہندوستان کی پارلیمنٹ سے بھی اس کی کوئی نظیر پیش کرو تو یہ جائز نہیں یہ اس وجہ سمجھ میں آئے یا پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھی اس کی کوئی مثال پیش کرو تو یہ جائز نہیں دلیل کا مطالبہ دعوی میں جائز ہوتا ہے نظیر اور مثال کا مطالبہ اضوڑ دخری نقلی میں تعارض کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں چار ایک صورت یہ کہ دلید نقلی جو ہے یہ بھی قطعی ہے اور دلید آخری جو ہے یہ بھی کیا ہے قطعی ہے اور یہ ناممکن ہے یہ محال ایسے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دلیل نقلی وہ بھی صادق ہے اور دلیل عقلی جو ہے وہ بھی صادق ہے اور صادقین میں آپ اس میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا دو سچے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کہیں کہ دو جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ بھی سچا یہ بھی سچا تو دلیل نقلی اور عقلی اگر دونوں قطعی ہیں تو ان میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا یہ محال ہے یہ ناممکن ہے یہ ہو گئی پہلی صورت دوسری صورت یہ ہے کہ دلیل قطعی اور دلیل, دلیل عقدی اور نقدی یہ دونوں زنی ہو دونوں کیا ہو زنی ہو یعنی زن غادب سے ثابت ہوتی ہوں تو ایسی صورت میں دونوں میں تطبیخ کی کوشش کی جائے گی دونوں کو اپنایا جائے گا اور دونوں میں تطبیخ کی کوشش کی جائے گی کہ دونوں کو سر دے کر چلا جائے تیسری صورت یہ ہے کہ دلیل نقلی جو ہے یہ تو قطعی ہو اور دلیل عقلی جو ہے وہ زنی ہو تو ایسی صورت میں دلیل نقلی کو اپنایا جائے گا اور دلیل عقلی کو چھوڑا جائے گا اور چوتھی صورت اس کی اپوزٹ ہے کہ دلیل عقلی جو ہے وہ قطعی ہو اور دلیل نقلی جو ہے وہ کیا ہو زنی ہو تو ایسی صورت میں دلیل عقلی کو اپنایا جائے گا اور نقلی کو چھوڑ دیا جائے گا یہ بنیادی اصول ہیں جن پر اگلا سبق سمجھنا موقوف ہے تھکے تو نہیں جی اچھا اب اگلا سبق مزیدار ہے کوئی اتنا مشکل نہیں یہ دنیا قدیم ہے یا خادث ہے پہلے چند اصلاح سمجھو ایک ہے قدیم ایک ہے خادث ایک ہے دور ایک ہے تسلسل یہ موٹی موٹی اصلاحات منطفی ذرا میں سمجھا دو قدیم اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیشہ سے ہو اس کو کیا کہتے ہیں اور ابدی ازلی یعنی جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ابدی جو ہمیشہ رہے تو جو چیز ہمیشہ سے ہو اس کو فلاسفہ اور منطقیوں کی اصلاح میں کیا کہتے ہیں جواب تو تاکہ نہیں لگ سب بولو سب ہاں اور جو چیز ہمیشہ سے نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں حادث پھر منطقیوں کے یہاں دو چیزیں ایسی ہیں فلسفیوں اور منطقیوں کے یہاں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں باطل ہیں اور محال ہیں یہ نہیں ہو سکتے ایک ہے دور اور ایک ہے تسلسل یا فض قرآن کا دور نہیں ہے اس دور کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس پر موقوف ہو اور یہ اسی پر موقوف ہو یہ اس کے بغیر نہیں پائی جا سکتی اور یہ اس کے بغیر نہیں پائی جا سکتی اس کو کہا جاتا ہے دور کے ہر ایک موقوف بھی بنے اور موقوف دہی بھی بنے دوسرے پر موقوف ہو اور دوسرے کے لیے موقوفہ دہی بنے تو اسی طرح کا دور جو ہے یہ منطقیوں اور فلاسفہ کے ہاں بات ہوا کرتا ہے اور ایک ہے تسلسل مثال کے طور پر تم کہو کہ دنیا جو ہے اس کو خدا نے پیدا کیا خدا کو کسی اور خدا نے پیدا کیا اس خدا کو کسی اور خدا نے پیدا کیا, نے پیدا کیا اب یہ سلسلہ جو چلتا رہے گا اس کو تسلسل کہا جاتا ہے اور یہ نہای یعنی مسلسل چلتا رہتا ہے اور یہ تسلسل جو ہے یہ مناطقہ اور فلسفیوں کے یہاں باتل ہے یہ نہیں ہو سکتا نہ دور ہو سکتا ہے اور نہ تسلسل ہو سکتا ہے جہاں بھی دور اور تسلسل کی خرابی لازم آتی ہو تو اس چیز کا خود منطقی اور فلسفی انکار کرتے ہیں یہ اس بھی سمجھ میں آ مشکل تو نہیں ہے اب دنیا یہ قدیم ہے یا حادث ہے یعنی یہ ہمیشہ سے ہے یا یہ کہ پیدا نہیں تھی اور پھر وجود میں آئی اس کے بارے میں شروع سے ظاہر ہے کہ دو گروہ چل رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہمیشہ سے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ سے اور نظام ہے جو چل رہا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو حادث مانتے ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں اور دوسرے آسمانی مذاہب والے بھی ہیں جو اس کو کیا مانتے ہیں حادث مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیدا نہیں تھی پھر وجود میں آئی اور پھر اس کو فان فانی ہونا ہے اور ختم ہونا یہ سمجھ میں آ اب جو لوگ اس دنیا کو قدیم مانتے ہیں وہ گمراہ ہیں وہ غلط ہیں کیوں اس لیے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو حادث ہے یہ دنیا تو قدیم ہے دنیا کیا ہے قدیم ہے دنیا کو وہ تعبیر کرتے ہیں مادہ سے کس سے تعبیر کرتے ہیں مادہ اور باقی یہ حیوانات نباتات جمادات اور کیا رہے گی حیوانات نباتات اور جمادات یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ان کو تعبیر کرتے ہیں تنوعات سے ان کو کس سے تعبیر کرتے ہیں تنوعات سے کہ دنیا مادہ ہے اور یہ غزل ہے اور یہ تنوعات دنیا کی نئی صورتیں ہیں اور یہ معلول ہیں یعنی دنیا ان کے لیے غزل ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ تو قدیم ہے لیکن یہ تنوعات حادث ہیں ان کو وہ قدیم نہیں مانتے اور قدیم مان بھی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ ان کے سامنے انسان پیدا نہیں ہوتا پھر وجود میں آتا ہے پھر ختم ہوتا ہے پھر دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے کسی طرح نباتات ہیں ایوانات ہیں جمادات ہیں وغیرہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے جو چیزیں ان کی نظروں کے سامنے پہلے نہیں تھیں پھر وجود میں آئیں پھر ختم ہو رہی ہیں تو ان کو وہ تنوعات سے تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو کہ معدہ ہے وہ ان کے لیے غزلت بنتی ہے اور یہ چیزیں اس دنیا کی غلط کی وجہ سے نئی صورتوں میں آتی ہیں اور یہ خود کیا ہیں حادث ہیں جن کو معلول کہا جاتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ علت تو ہو قدیم اور معلول حادث ہو یہ ناممکن ہے یا تو علت بھی قدیم حادث ہوگی اور یا معلول کو قدیم ماننا پڑے گا اور چونکہ معلول کو وہ قدیم مانتے نہیں اور مان بھی نہیں سکتے تو لازمن نتیجتاً کیا کہنا پڑے گا کہ دنیا یہ بھی قدیم نہیں ہو سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علت جو ہے وہ تو قدیم ہو اور وہ جس جی چیز کے لیے علت بنے وہ چیز وہ حادث ہو اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ علت جو ہے یہ محتاج ہے معلول کی طرف اور معلول جو ہے وہ اس کی طرف محتاج ہے یعنی ان میں سے ہر ایک محتاج اور مختاج الئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مختاج الئی وہ تو حادث ہو اور خود مختاج جو ہے وہ قدیم ہو یعنی مختاج کے جائے جس کی طرف دنیا مختاج ہو رہی ہے وہ کیا ہے وہ حادث ہو اور جو خود مختاج ہے وہ قدیم ہو یہ جی نہیں ہو سکتا پھر سمجھ میں آگے دنیا کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے قدیم اور چار تنوعات ہیں حیوانات، نباتات جمادات اور تین تنوعات کتنے تنوعات ہیں تین کون کون سے خیوانات جمادات اور حیوانات ہو گیا شیوانات نباتات اور جمادات یہ تین تنوعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ مادہ ہے مادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ تین چیزیں بنتی ہیں مادہ کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے یہ تینوں چیزیں بنتی ہیں کون کون سی چیزیں حیوانات نباتات اور جمادات یہ تینوں چیزیں کس سے بنتی ہیں دنیا سے اس سے دنیا ان کے لیے کیا ہے مادہ ہے ٹھیک ہے کیا کہا اسی مادے کو عزت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور چونکہ یہ تین چیزیں اس دنیا سے بنتی ہیں تو یہ تین چیزیں کیا ہوئی معلول لت جس چیز کے لئے غلط بنتی ہے تو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے معلول اور وہ خود اس چیز کو جو علت بن رہی ہے اس کو علت کہا جاتا ہے تو دنیا علت ہے اور یہ تین چیزیں معلول ہیں اور ان تین چیزوں کو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کیا ہیں حادث ہیں قدیم نہیں ہیں اس لیے کہ یہ پہلے نہیں تھیں اور پھر وجود میں آئیں تو جب یہ تین چیزیں حادث ہو گئیں تو ان کی علت بھی قدیم نہیں ہو سکتی اس کو بھی حادث ماننا پڑے گا اس لیے کہ علت اور معلول میں انفقاق اور انفصال جائز نہیں ہوتا ان میں جدائی جائز ہی نہیں ہوتی اس کو کوئی بھی نہیں مانتا یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور معلول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا یہ نہیں جدا نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم نے عزت کو قدیم مانا تو ایک وقت ایسے ماننا پڑے گا کہ وہ عزت بغیر معلول کے پائے گی ٹھیک ہے یعنی وہ بغیر ان چیزوں کے پائی گئی اور اگر ان کو خادث مانا تو یہ بعد میں وجود میں آئی اور پہلے ان میں وہ عزت نہیں تھی جب عزت ان کو ملی تب یہ وجود میں آئی اور عزلتہ سے تو ان کا یا ہمیشہ سے ہونا ضروری ہے اور یا اس کا ہمیشہ سے نہ ہونا ضروری ہے اور چونکہ اس کا ہمیشہ سے نہ ہونا یعنی معذور کا ہمیشہ سے نہ ہونا اس کو وہ بھی مانتے ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دنیا بھی ہمیشہ سے نہیں اب سمجھ میں اس کا مطلب ہے کہ منتقی اختلاف کے جنازہ نکالنا پڑے گا اچھا آگے چلیں دوسری بات یہ تو پیدی ہو جاؤ ہوگی دنیا کے حادث ہونے کی یہ تو سمجھ میں آ گئی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں جس کو وہ مادہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں وہ یہ جی کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں ہوتی ہے مثلا اب اس زمانے میں یہ پہاڑوں کی صورت میں زمینوں کی صورت میں درختوں کی صورت میں انسانوں کی صورت میں حیوانات اور پتھروں وغیرہ کی صورت میں اور نہروں وغیرہ کی صورت میں موجود ہے تو دنیا ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ خیوانات جمادات نبادات کی صورتیں نہیں تھی اس وقت دنیا کس صورت میں تھی اس وقت دنیا کس صورت میں تھی تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا بسیت صورت میں تھی اب پھر مشکل ہوگی گئی یہ میں تمہیں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں چلو یہ منطقی اور فلاسبہ ہاں کے یہاں کے تین معنیٰ آتے ہیں کتنے معنی آتے ہیں تین معنی کبھی مرکب کے مقابلے میں جو مفرد ہو اس کو بھی بسیت کہتے ہیں مرکب کے مقابلے میں جو مفرد ہو اس کو کیا کہتے ہیں بسیت تسمیہ اور جمع کے مقابلے میں جو واحد ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں بسیت اور جزے ضائع تجزہ کو بھی بسیت کہتے ہیں اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے جو سے ضائع تجزہ یعنی کسی چیز کا اتنے معمولی جس کی صورت میں آ جانا کہ اس کے مزید اجزا نہ بن سکے اس کو کہتے ہیں جز ذائقہ پرانے فلاسفے کی پوری منطق کی بنیاد جو ہے پورے فلسفے اور سائنس کی بنیاد جو سے ذائق تجزہ صورتی جسمیہ اور حیودا پر ہے یہ تین بنیادیں ہیں اس کی اب تم پھر کہو گے مشکل بنا دی بھارت بشیر کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا کہ ایسا جز جس کے اور اجزا نہ بن سکیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت بسیتا میں تھی یہ قسمتی صورت بسیتا میں تھی لیکن صورت پھر بھی تھی صورت پھر بھی تھی یہ ان کا دعویٰ ہے کہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں رہتی ہے اور پھر جب سوال ہوا کہ یہ شروع سے کی صورت میں تھی جب کہ یہ ساری چیزیں نہیں بنی تھی تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ صورتیں بسی میں تھی یہ بات سمجھ میں آگے تو اب ہماری طرف سے سوال یہ ہے کہ صورت کے لیے حرکت کا ہونا لازمی ہے صورت کے لیے کس کا ہونا لازمی ہے حرکت کا ہونا لازمی ہے بغیر حرکت کے صورت حرکت نہیں کر سکتی اور حرکت کی وجہ سے وہ صورت متحرک ہوتی ہے یعنی وہ جو حرکت کرتی ہے ادھر ادھر تو وہ کس کی وجہ سے کرتی ہے حرکت کی وجہ سے حرکت کرتی ہے اور اسی وجہ سے وہ متحرک بنتی ہے اور صورت کی طرف دنیا کا محتاج ہونا اور صورت کے بغیر اس کا نہ پانا نہ پایا جانا یہ دنیا کے حادث ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ صورت کو فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی پہلے ایک صورت میں تھی پھر دوسری صورت میں پھر تیسری صورت میں اس کو زوال اور فنا ہے تو جب صورت کو زوال اور فنا ہے اور صورت کے حادث ہونے کے وہ قائد ہیں تو جو چیز جی صورت سورت کی طرف مفتاج ہوگی یعنی دنیا جی بھی حادث ماننی پڑے گی یہ بار سمجھ میں آ گئی یہ تھوڑی سی آسان ہے پہلی سے اس کو تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا تیسری بات یہ آخری بات ہے دنیا کے حادث ہونے کی تیسری بات یہ ہے اگر چاہو تو کہہ دوں اگر چاہو تو چھوڑ دوں تیسری بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ تو یا جسم ہے یا متعلق جسم ہے دنیا کیا ہے یا جسم ہوگا جیسے کہ جواہر میں ہے اور یا متعلق جسم ہوگا جیسے کہ ہوا وغیرہ ہے تو یا کیا ہے یا جسم ہے اور یا ایسی چیز ہے جس کا جسم کے ساتھ تعلق ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور ہر وہ چیز جو جسم ہو یا متعلق جسم ہو اس کے اس کی اس کے لیے دو حالتوں میں سے ایک حالت کا ہونا ضروری ہے اور یا حرکت یا سکون یا وہ چیز ساکن رہے گی اور یا حرکت میں رہے گی جب حرکت اور سکون یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں تو وہ چیز متحرک ہوتی ہے اور جب یہ جوائن ہو جائیں تو وہ چیز ساکن ہو جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حرکت اور سکون سکون پر جب حرکت طاری ہو تو سکون ختم ہو جاتا ہے اور جب سکون حرکت پر طاری ہو تو حرکت ختم ہو جاتی ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی یہ تو آسان سی ہے نا تو دنیا کیا ہے یا جسم یا مطالعے جسم اور اس کا دو حادتوں میں سے کسی ایک حادت میں ہونا ضروری ہے اور وہ ہے حرکت اور سکون اور حرکت اور سکون جو ہے یہ دونوں کیا ہیں آ, یہ معدوم بھی ہوتے ہیں موجود بھی ہوتے ہیں اور یہ ان کے حادث ہونے کی نشانی ہے تو جو جسم اور متعلق جسم ان دونوں کا محتاج ہوگا وہ بھی کیا ہوگا حادث ہوگا وہ قدیم نہیں ہو سکتا یہ آسان دوسری سے بھی آسان اتنا یہ حدو سے عالم کے لیے تو اتنا گرو اچھا اب یہ جی کہ اس عالم کو پیدا کرنے والا کون ہے کون پیدا کرنے والا ہے کیوں؟ اس کہ پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ دنیا مادہ ہے اور اس کا حادث ہونا ضروری ہے حادث ہونا ضروری ہے کیوں اس لیے کہ یہ عزت ہے معدول کی اور معدول اس کا حادث ہے تو یہ خود بھی کیا ہوگی حادث ہوگی اور ہر وہ چیز جو حادث ہو تو وہ مشبوق بالعدم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مشبوق بل آدم ہوتی ہے یعنی اس پر پہلے ایک زمانہ ایسے گزر چکا ہوتا ہے کہ وہ چیز پہلے سے نہیں ہوتی اور پھر وجود میں آتی ہے اور تو جو چیز مشبوق بل آدم ہے تو اس کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے محدث کا موجد کا بنانے والے کا اور وہ کون ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کون ہے اللہ کی ذات ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں تو دنیا میں عام طور پر ہی زوال اور تغیر وغیرہ ہی حالات تو آتے رہتے ہیں نا تو ان حالات کا آنا اس کا تقاضا اس کا تقاضا کیا ہے کہ یہ موجود بلغیر ہے سبب بلغیر ہے یعنی یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی اس لیے کہ یہ زائد ہونے والی چیز ہے پہلے معلوم تھی پھر وجود میں آئی اور پھر اس میں آئے دن زوال وغیرہ اور تغیرات وغیرہ آتے رہتے ہیں تو ہر وہ چیز جس کی یہ کیفیت ہو تو اس کے لئے مغیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جو اس میں اس طرح کی چینجنگ کرتا رہتا ہے اور وہ کون سی زیادہ ہو سکتی ہے اب رہی یہ بات کہ پھر ایک خدا کیوں ایک سے زیادہ خدا کیوں نہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا مانو گے تو تسلسل لازم آئے گا اگر ایک سے زیادہ خدا مانو گے تو کیا لازم آئے گا اگر مالہ الا نہایٰ مانتے ہو یعنی مسلسل مانے جاتے ہو تو کیا لازم آئے گا تسلسل اور تسلسل کو تم لوگ بھی باطل کہتے ہو اور اگر ایک سے زیادہ تو مانتے ہو اور مسلسل نہیں مانتے تو پھر دور لازم آئے گا اور دور کو بھی تم لوگ باطل کہتے ہو ایک سے زیادہ اگر مانتے ہو اور مسلسل نہیں مانتے غیر متناہی نہیں مانتے تب بھی دور ہے اور اگر غیر متناہی مانتے ہو تو تسلسل ہے اور ان دونوں باتوں کے باطل ہونے کے تم بھی قائد ہو یہ تو ہو گئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایک خدا میں وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں جو نظام عالم کو چلا سکے اگر اس میں ہیں تو پھر دوسرے خدا کی ضرورت ہی نہیں یہ تو ہو گئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ہر خدا میں کسی ایسی امتیازی صفت کا ہونا ضروری ہے ہر خدا میں کسی ایسی امتیازی صفت کا ہونا ضروری ہے جو دوسرے خدا میں نہ ہو تو اب ایک خدا میں اگر مثال کے طور پر قدرت کی صفت زیادہ ہے اور دوسرے خدا میں علم کی صفت زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرا خدا جو ہے وہ قدرت میں پہلا خدا کا محتاج ہوا اور پہلا خدا علم میں دوسرے خدا کا محتاج ہوا اور مختاج جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا تو لہذا ایسی صفت بھی نہیں ہو سکتی دو باتے ہو ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں یا دو سے زیادہ خدا ہوں تو پھر اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ ایک خدا دوسرے خدا کی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے یا نہیں اگر نہیں کر سکتا تو یہ عاجز ہے اور اگر کر سکتا ہے تو دوسرا آجز ہے اور آجز بھی خدا نہیں ہو سکتا یہ موٹی موٹی بات ہے یہ تو سمجھ میں آ نہیں تو آسان ہے تو لہٰذا ایک سے زیادہ خداؤں کا ہونا ممکن نہیں اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے کیا کہا لوکان فیم اللہ ذصرتا اگر خدا سے زیادہ خدا, خدا ہوتے تو کیا ہوتا اتنا کافی کچھ تصویر ہو گئے